الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب صلاة الكسوفي عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس إن كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف متفق عليه وفي رواية للبخاري حتى تنجلي وللبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم آج سے کتاب الصلاح کے اندر ایک نئے باپ کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ ابواب مختصر سے ہیں چھوٹے چھوٹے ابواب ہیں چندہ دیشیں اس میں ذکر کی جاتی ہے باب ہے آج کا باب و سلاطل سورج یا چاند گرہن کا بیان سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا ہے سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سورج گرہن ہوتا ہے گرہن کو انگلش میں کیا کہتے ہیں کلپس سورج سن کلپس یا مون کلپس وغیرہ جو ہوتا ہے تو ایسا ماہر فلکیات بہت ساری اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں کہ جب ہاں چاند جو ہے سورج اور زمین کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے تو سورج کی روشنی جو ہے یہ ماند پڑ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ ذکر کرتے ہیں تو اسی کو سورج گرہن کہا جاتا ہے وجہ کچھ بھی ہو لیکن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں اور مقصد یا اللہ تبارک مطالعہ سورج گرہن چاند گرہن کے ذریعے سے اپنی قدرت کو بتانا چاہتا ہے دکھانا چاہتا ہے اپنی نشانی ظاہر کرنا چاہتا ہے بہت سا کیونکہ بہت سارے لوگ سورج اور چاند کی عبادت کرتے ہیں تو ایسے موقع سے ویسے تو روزانہ روٹینی زندگی میں بھی ان کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ وہ سورج جو بڑی آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے شام ہوتے ہوتے اس کی ساری جو ہے تمازت اور تیزی ختم ہو جاتی ہے اور آخر وہ ہاں ڈوب جاتا ہے تو جس کی یہ صفت ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہے جیسا کہ سورہ انعام کے اندر ساتویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی قوم سے مکالمہ ذکر کیا ہے یا چند نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائی تو سورج گرہن چاند گرہن سے ایک مومن بندہ نصیحت حاصل کرتا ہے اور اللہ کی قدرت پر ایمان لے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ سورج جو دنیا کو روشنی پہنچاتا ہے ہاں کہ اس کی روشنی کو چھین لے یا کمزور کر دے اسی طرح سے چاند کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ چاند جس کی وجہ سے ہاں زمین کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے اور زمین کے اندر اجالا آتا ہے اللہ چاہے تو اس کی اس روشنی کو بھی چھین سکتا ہے اور مختلف اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتا رہتا ہے تو اسی متعلق اسی سے یعنی سورج گرہن سے چاند گرہن سے متعلق آج پیش کی جائیں گی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج میں گرہن لگا کس دن جس دن کے آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی یہ ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخری بیٹے تھے ماریا قبطیہ سے جو کہ بیوی نہیں تھیں بلکہ آپ کی باندھی تھیں لونڈی تھیں تو بچپن ہی میں ان کی وفات ہوئی اس کا ذکر صرف صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اس وقت جس وقت ابراہیم کی وفات ہو رہی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے اور گود ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی روح قبضے ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو بعد صحابہ نے ذکر کیا عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر آہو بکا اور نوحہ اور ماتم کرنے سے منع فرمایا تھا تو صحابی نے ذکر کیا مطلب تعجب کر کے کہ آپ رو رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کے رونے سے رونے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ دل غمگین ہوتا ہے آنکھیں اگر آسو بہاتی ہیں آنکھوں سے آسو بہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ ایک فطری چیز ہے لیکن میتر زور زور سے نوحہ ماتم کرنا چیخنا چلانا اس کے صفات کو بیان کرنا یہ منع ہے تو اس دن آئن اس دن جس دن ان کی وفات ہوئی اسی دن جو ہے سورج میں گرہن لگ گیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سورج میں گرہن اس لیے لگا ہے کہ ابراہیم کی وفات ہوئی کیونکہ زمانے جاہلیت میں سورج اور چاند گرحل کے گرحل میں گرہن لگنے سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی ہستی کسی بڑی شخصیت کی وفات اور موت پر ایسا ہوتا ہے تو وہ چیز چونکہ زمانے جاہلیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور وہ ساری چیزیں رائش تھی ظاہر سب تھے نئے نئے سب مسلمان تھے تو یہ دیکھ کر کے باد صاحبہ نے ایسا ایسا کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ہاں وضاحت فرمائی اور یہ جاہلی اس جاہلی عقیدے کا کالا کما کیا اور رد کیا کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس سول آیتانی آیتانی آیات اللہ کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں کسی کی موت پر یا کسی کی زندگی پر یہ گرہن پذیر نہیں ہوتے ہیں یا ان میں گرہن نہیں لگتا ہے کسی کی موت سے یا کسی جو ہے کسی کی زندگی سے کسی بڑی شخصیت کی پیدائش پر یا کسی بڑی شخصیت کی, اے, کی موت کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے فائدہ آئی تمہ تم ہما جب ان دونوں کے اندر سورج گرہن دیکھو یا چاند گرہن دیکھو ان میں گرہن دیکھو تو کیا کرو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی اس چیز کو ختم کرے ان کی روشنی کو واپس کرے اور نماز ادا کرو یہاں تک کہ نماز پڑھتے رہو یہاں تک کہ یہاں تک کہ سورج گرہن ختم ہو جائے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح بخاری کی روایت میں ہے حتہ تنجلی کا لفظ یعنی روشن ہو جائے اور ہتّی تنکشف کھل جائے یعنی چاند کھل جائے اور سورج کھل جائے یعنی اس کی روشنی کھل جائے اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ فصل ودڑ کہ نماز پڑھو اور دعا کرو حتیٰ انکشف ما مابکم یہاں تک کہ تمہاری تمہارے اوپر جو چیز واقع ہوئی ہے اور تمہارے اوپر جو یہ پریشانی آئی ہے وہ ختم ہو جائے اس موقع سے آگے روایت آئے گی کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کا ثبوت ہے اس سے پہلے اس سے اس متعلق حدیث آئے گی ان تبارک و تعالی. سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت اپنے ہاں ہندو پاک کے اندر کچھ غلط خیالات جو ہے وہ رائج ہے hmm. ایک تو یہ کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورج اور چاند گرہن کے وقت جو ہے سورج کی طرف جو ہے چاند کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے نہیں نگاہ جو ہے وہ جو ہے روشنی کم پڑ جائے گی یا آدمی نابینا ہو جائے گا اندھا ہو جائے گا اس طرح کے خیالات ہیں اور بچپن میں مجھے یاد ہے ایسا کہ سورج گرہن ہوا تو اندھیرا سا ہو جاتا ہے سورج گرہن ہوتا ہے تو لوگ جو ہے اپنے اپنے گھروں میں کیا ہوتے ہیں چھپ جاتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں سورج کی روشنی نہیں دیکھتے بچوں کو باہر نہیں آنے دیتے اس طرح سے یہ خیالات ہوتے ہیں اسی طرح سے حاملہ عورت کے بارے میں بھی یہ چیز یہ بہت مشہور بات ہے حاملہ عورت کے بارے میں بھی کہ اس کو منع کرتے ہیں کہ سورج گرہن چاند گرہن کے وقت کوئی کوئی چیز وہ کاٹے نہ کیونکہ اگر کوئی چیز وہ کاٹتی ہے تو بچہ صحیح سالم نہیں پیدا ہوتا کہیں ہوٹ کٹا ہوا ہوتا ہے کہیں کچھ کٹا ہوا ہوتا ہے اس طرح سے تو اس طرح کے یہ خیالات جاہلی خیالات ہیں یہ غلط عقیدے ہیں سورج اور چاند گرہن کے وقت اس طرح کی کوئی مصیبت اور آفت وغیرہ نہیں آتی ہیں معمول کی زندگی ہوتی ہے البتہ اس حالت میں جو ہے آدمی کو خوف محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کو چھین لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ چیز پیش آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی سے اپنے گھر سے نکلے اور چادر آپ گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگے اور کیا کہتے ہیں صحابہ سے ذکر کیا عرض کیا کہ السلاط کہو ابھی حدیث آئے گی تو ایسے موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا السلاط جامعہ یعنی گویا کے یہ سورج گرہن چاند گرہن کی جو نماز ہے اسے سلات کسوف یا خصوف کہتے ہیں ایسے وقت میں اعلان کرنا چاہیے چاہے مائک سے کوئی اعلان کر دے کہ اس جامعہ اس کا اعلان یہی ہے پنج وقتہ نمازوں کے لیے یہ چیز نہیں ذکر کی جائے گی بلکہ اس کا اعلان یہی ہے اور پھر نماز ادا کی جائے گی نماز کی کیفیت اور صفت وغیرہ آگے آئے گی اور ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کافی گھبرائے ہوئے تھے تو ہمیں بھی یہ اس طرح سے ہماری کیفیت ہونی چاہیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے نماز ادا کرنی چاہیے اور یہ نماز ادا کرنا کیا ہے ہاں اکثر علماء کے نزدیک جو ہے یہ سنت ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے لیکن وجوب کی طرف کم لوگ گئے ہیں کہ کہتے ہیں یہ سنت نمازوں میں سے یعنی کہہ لیجئے کہ, کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کافی تاریخی روایات کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں تقریباً تین بار یہ چیز پیش آئی تین بار یہ چیز پیش آئی اس کی کیفیت اور صفت آگے آرہی حدیث ہے اس وقت بیان کی جائے گی وانا عائشہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہر فی صلا کس بکرا فصل اربا رقاتن فرقات اربا سجدات متفق علیہ وحادہ لفظ مسلم و روایت اللہ فبائت منادین یونادی جامعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز میں زور سے قرات کی جہار سلاط القصوفی یا کسوفی بکرا آتے ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے قرع کی تو سنت یہی ہے کہ جو نماز ادا کی جائے گی زور سے قرت ادا کی جائے گی اور لمبی قرعت کی جائے گی لمبی قرات کی جائے گی تاکہ اللہ تبارک دیر تک دعا کر نماز میں مشغول رہیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چیز ختم کر دے گا لیکن خصوصیت کے ساتھ اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ نماز عام نمازوں کی طرح سے ہوگی لیکن ایک فرق ہوگا اس نماز میں بلکہ دو فرق ہوگا کہہ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سجدے وغیرہ جو ہے قیام رکوع سجدہ وغیرہ بہت لمبا کیا بہت لمبا کیا دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس نماز میں جو دو رکعات ادا کی جائے گی کتنی رکعات ادا کی جائے گی دو رکعتیں ہوں گی اور ہر رکعت میں دو رکو ہوں گے کتنے رکو ہوں گے دو, رک... دو رکو ہوں گے کیفیت آگے آ رہی ہے تو گویا کہ چار رکو اور چار سجدے ہو جائیں گے جیسا کہ یہاں پر ذکر ہے کہ فصل ارب رکاتن فی رکاتین فصل اربع رکاتن فی رکاتن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکوع کیے دو رکعت میں یہاں اربع رکاط سے مراد جو ہے رکو ہے رکعت مراد نہیں ہے کیونکہ آگے کیا ہے فی رکاتین دو رکو میں دو رکاطوں میں چار رکوع کیے وہ اربا سجداتن اور چار سجدے کیے چونکہ سجداد ایک رکعت میں دو ہی سجدے ہوتے ہیں تو یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وضاحت کے ساتھ بیان کیا اس شبہ کو یا اس سوال کو کے بعد میں پیدا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کوئی پوچھے کہ چار رکھو کیے تو کیا آٹھ سجدے کیے تو اسی کو واضح کرنے کے لیے اسی اشکال کو دور کرنے کے لیے حضرت آشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ سجدے چار ہی کیے دو رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں کیا سجدے ہوتے ہیں تو سجدے چار ہی کیے لیکن رکو میں اضافہ فرمایا نہیں رکو چار کیے اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ تقریباً جو ہے چار رکو کرنے والی بات جو ہے یہ سب لوگوں کے یہاں ہے سوائے امام ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ کیا آ, اس کو کہتے ہیں کہ نہیں نماز کسوف کو سلاط کسوف کو تو امام ابو ابونیفر رحمۃ اللہ علیہ واجب کہتے ہیں لیکن رکو ایک ہی مانتے ہیں رکو کتنے مانتے ہیں ایک مانتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک ہی رکو کیا جائے گا کرات لمبی کی جائے گی اور اس روایت کی تعویل کیا کرتے ہیں آگے بڑی واضح روایت آئے گی بڑی واضح روایت آئے گی کیا تعویل کرتے ہیں مطلب کیا با, بات بناتے ہیں کہ یا کیا بات بتاتے ہیں کہ یہ حدیث تو واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رقو کیے تو دو رخو کیوں مانتے ہیں یعنی ایک رکو ہر رکعت میں دو رکو تو ایک رکو کیوں مانتے ہیں تو اس کی تعویل یہ کرتے ہیں ایک ہمارے استاد تھے جن سے میں نے فارسی میں مالا بدھا منہ پڑھا وہ پڑھا رہے تھے ہم کو حنفی فقہ میں ہے مالا بدہم انہوں فارسی میں ہے نماز کے مسائل وغیرہ احکام وغیرہ کی کتاب ہے یہ تو اس استاد نے ہمارے تعویل کر کے بتائی کہا کہ اصل میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکو نہیں کیے بلکہ ایک ہی رکو کیا لیکن اتنا لمبا رکو کیا کہ پیچھے جو صاحبہ تھے انہوں نے ان کو ایسا شبہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ گئے ہوں اور جو ہے سجدے میں چلے گئے ہوں ہم تک آواز نہ پہنچی ہو تو انہوں نے کیا کیا کہ اٹھ کر کے نبی صلی السلم کو دیکھا اٹھ کر کے دیکھا کہ رکو میں ہے کہ سجدے میں چلے گئے تو جب دیکھا کہ رکو ہی میں ہے تو وہ پھر رکو میں چلے گئے تو ان کے پیچھے والوں نے سمجھا ان کے پیچھے والوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ اسلم نے دو رکو کیا ہے تو انہوں نے دو رکو کیا اس طرح سے لیکن یہ تعویل باطل ہے غلط ہے جی عائشہ رضی اللہ تعالی الحا کی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے روایت تفصیل سے آ رہی بالکل جس میں اس سے تعویل کا بھائی اگر کیا کہتے ہیں رکو دو رکو اس طرح سے اگر کہیں گے کوئی اٹھا پیچھے اور فوراً وہ پھر رکو میں چلا گیا تو کیا کہتے ہیں اس کو رکو مانیں گے جبکہ رکو کے بعد ابھی حدیث آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام فرمایا رکو سے اٹھنے کے بعد پھر آپ نے تلاوت کی پھر آپ نے یعنی پہلی بار تلاوت کرنے سے پہلی رکعت میں سورج بقرہ کے برابر تقریبا تلاوت کی اور دوسری دوسری بار جب رکو کر کے پھر اٹھے تو اس میں بھی ہے کہ اس سے کچھ کم تلاوت کی تو یہ تعویل کیسے ممکن ہے کہ بھائی جب انہوں نے اگر اٹھ کر کے دیکھا تو زیادہ زیادہ آدمی ایک کیا کہتے ہیں پانچ دس سیکنڈ زیادہ سے زیادہ آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ ہاں بھائی دیکھیں جب پتہ چل گیا کہ نبی صلاح رکوم ہے پھر چلے گئے تو اتنی لمبی قرآت کا جو ذکر ہے اس کی کیا تعویل کریں گے آپ تو اس لیے جو ہے اس طرح کی تعویلات میں نہیں پڑنا چاہیے جو حدیث اگر آ جائے تو اس پر عمل کرنا چاہیے چاہے ہمارے مسرق کے خلاف ہو چاہے جو ہو بن عباس نبی اللہ تعالیٰ عنہما قال ان خسفت الشمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام قیام سورت البقر عبداللہ اللہ فرماتے ہیں کہ سور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج میں گرہن لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور لمبا قیام کیا فقام قیام طویل لمبا قیام کیا کتنا لمبا قیام نحو من قرآت سورت البرا سور بکرا پڑھنے کے برابر سور بکرا کتنے بکرا کتنے پارے ہیں ڈھائی پارے اتنا لمبا قیام کیا یعنی اسی کے قریب قریب رکا رکو ان طویل پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا رکو کیا سم رفا پھر آپ اٹھے فقام قیام ان پھر آپ نے لمبا قیام کیا اور اس میں دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قراد کی وہ دون القیام الحدون القیامل اول وہ پہلے قیام سے کم تھا دونا مانے کچھ کم تھا سم رکا رکو ان پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا رکو کیا وہ دون اور رکو الاول اور یہ رکو پہلے رکو سے تھوڑا کم تھا وضاحت کے ساتھ صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما رہے ہیں رکو کا لفظ لے رہے ہیں ہاں کہ اتنا لمبا رکو کی قیام کیا سوریہ بقرہ کے برابر سوریہ بکرا دوسرا قیام جو کیا آپ نے رکو کے بعد وہ اس سے کچھ کم تھا سوریہ بقرہ سے کچھ کم یعنی آل عمران مان لے آل عمران کے برابر بھی اگر دیکھیں گے تو ہاں عمران سورت بھی کتنی سوا کی تقریباً ہے سوا سے زیادہ ہے تو اتنا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اب اس کی تعویل کرتے ہیں کہ نہیں ایک ہی رکو ہے وہ کچھ صحابہ کو جو ہے پیچھے غلط فہمی ہوئی ہاں اپنے مسلب کو سیدھا نہیں کریں گے صحابہ کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیں گے ہاں کتنی بڑی جرات کی بات ہے اپنے خیال اپنے اپنے, اپنے مسئلے کو صحیح صحیح کرو اپنے مسئلے کو صحیح کرو کہ ہاں بھائی جب حدیث میں وضاحت کے ساتھ ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہی ہیں ایک حدیث ایک صحابی کی بات ہو تو کہہ سکتے ہیں اور پھر جو بیان ہے اتنا لمبا رکوع کیا اور اتنا لمبا رکوع کے بعد قیام کیا اس میں کاویل کی گنجائش کسی طرح سے بھی نہیں ہے پھر یعنی گویا کہ دو رکوع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم سجدہ دو رکو کیا اور رکو کے بعد اٹھے تو پھر ہاں دوسرے رکو کے بعد اٹھے تو اس میں لمبا قیام نہیں کیا ثم سجدہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا سجدہ کیا ثم قام قیام طویل پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لمبی قرات کی وہ دون القیام الاول وہ پہلی رکعت میں قیام سے کم تھا وہ قیام سمکو ان طویل پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا رکوع کیا وہ الاول اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا ثم رفع فقام قیام طویل اسی طرح سے پھر لمبا قیام کیا اس روایت میں بھی مطلب دوسری رکاعت میں بھی باقاعدہ صحابی نے بیان کیا کہ دو رکو کیا دو رکوع کیا اور دو دو بار قراد کی تم قام پھر وہ یہ پھر قیام کیا رکوع کے بعد پھر وہ دوسرے قیام سے پہلے قیام سے کچھ کم تھا پھر رکوع کیا لمبا رکوع پہلے رکوع سے کم تھا فم رف اراسو پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا فم سجدہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور پھر سجدہ کیا یعنی کیا کہتے ہیں نماز مکمل کی فمن صف پھر نماز سے فارغ ہوئے وقد ان جلت شمس سورج کیا ہوا تھا کیا ہو گیا تھا سورج بالکل روشن ہو چکا تھا واضح ہو چکا تھا فاخا فب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو رکعات نماز ہاں سلاط کسوف یا کسوف پڑھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو پہلے نماز ادا کی جائے گی پھر امام جو ہے واضح نصیحت کرے گا خطبہ دے گا ہاں یہ متفقل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس روایت میں دو رکو کا لفظ ہے اور آگے دیکھیے اور فی روایت علی مسلم صلی اللہ کسی فت شمس سمانیہ رکاتن فی عرب سجداتین سمانیہ فی عرب سجداتین صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سورج گرہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعات میں چار رکو نہیں بلکہ 8 رکو کیے کتنے آٹھ رکو صحیح مسلم کی روایت ہے گان علی ندی اللہ تعالیٰ مثل ذالک علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک روایت ہے کہ صلی اللہ سطرکاتین ب اربائے سجداتین کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رقو میں ہر رکعت میں تین سجدے کیے گویا کہ چھ سجدے ہو گئے دو رکات میں ہر رکعت میں چھ رکو کیے ہر رکعت میں تین رکو کیے اور دونوں رکعت میں کتنے رکو ہو گئے چھ رکو ہو گئے تو چار کی روایت ہے چھ کی روایت ہے آٹھ کی روایت ہے हुँ. اور ایک روایت جو ہے باؤت کی وہ بھی صحیح ہے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پانچ رکو کیے دو تین چار پانچ یعنی صاحب اکرام نے جو بیان کیا اس سے اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ تطبیق دی ہے کہ یہ مختلف حالات اور واقعات ہیں مختلف حالات اور واقعات کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آہ ایسا کیا آہ یعنی مختلف واقعات میں ایسا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن زیادہ تر جو روایتیں ہیں وہ چار رکو والی ہے کہ دو رکعت میں چار رکو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہاں لیکن ایک رکو والی کوئی روایت نہیں ہے زیادہ ہی کی روایتیں ہیں اس لیے جو لوگ تعویل کرتے ہیں وہ غلط تعویل کرتے ہیں وائن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلا کسوف کی یا سورج گرہن کی جو نماز ہے اس سلسلے میں کوئی اگر سوال ہو تو بتائیے سوال ہو تو پوچھئے واضح ہو گئی کہ نہیں نماز ایک, ایک ریکارڈ پڑھنے والے سوچنے میں نہیں جائیں گے ہاں اس کی صورت جو ابھی حدیث میں بیان کی گئی میں اسے بتا, بتا دے رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اعلان کروایا سلا تو لوگ آ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی دو رکعت نماز ادا کی دو رکعت نماز ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراش شروع کی سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کراش شروع کی کتنی کرت کی حضرت عبداللہ ابن نے عباس رضی اللہ تعالیٰ کی, کی حدیث کی روشنی میں سور بقرہ کے برابر تقریبا پھر آپ نے رکو کیا لمبا رکو کیا پھر آپ رکو سے اٹھے تو پھر ہاتھ باندھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کرا شروع کر دی البتہ اس میں جمہور اہل علم یعنی اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ رکو سے اٹھنے کے بعد سور فاتحہ پھر دوبارہ نہیں پڑھیں گے یہی صحیح ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سورف فاتحہ پھر سے پڑھیں گے نہیں لیکن صور فاتحہ نہیں پڑھیں گے بلکہ پہلی ہی قراط کو کیا کریں گے کنٹینیو کریں گے کیونکہ یہ الگ سے رکعت نہیں ہے بلکہ کراط کنٹینیو ہو رہی ہے تو الگ سے رکعت نہیں ہے کہ سور فاتحہ پڑھنے کی ضرورت پڑے پہلی رکعت پہ جو سور فاتحہ پڑھی وہ کافی ہو جائے گی تو دوسری رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراط کنٹینیو کی دیر تک کراط کرنے کے بعد یعنی پہلی قرآت پہلی پہلی بار کرات میں پہ یا پہلے قیام میں کراط جو آپ نے کی تھی اس سے کچھ تھوڑی سی کم کراعت کی پھر آپ نے رکو کیا تو گویا کہ دو رکو ہو گئے پھر رقو سے اٹھے تو سدے میں گئے سجدے سے فارغ ہو گئے پھر اٹھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا شروع کی لمبا لمبی اقراط کی لیکن یہ کراط پہلی اقراط سے کیا تھی یعنی کم تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک کراد کرنے کے بعد رکو کیا لمبا رکو کیا پھر رکو سے اٹھے تو پھر تلاوت شروع کی تلاوت شروع کرنے, کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو گئے لمبا رکو کیا لیکن پہلے سے کم اس طرح سے پھر آپ نے سجدہ کیا رکو سے اٹھے اور سجدہ کیا اور نماز مکمل کی اور پھر خطبہ دیا یہ اس طرح سے یہ نماز ہونی چاہیے اور الحمدللہ اس سنت پر یہاں سب سے زیادہ عمل کیا جاتا ہے ہاں الحمد للہ چاہے رات میں آپ کبھی کبھی سنتے ہوں گے کہ کہیں کہیں کسی مسجد سے اس طرح سے رات میں اطلاع کی آواز آنے لگتی ہے اب کسی امام کو پتا چلتا ہے کسی کو نہیں پتا چلتا تو کہیں سے اس طرح سے اگر رات میں آواز آنے لگے تو ذرا سا آسمان میں بھی دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ چاند گرہن ہو ہاں اور ایک بات اور ہے کہ چاند گرہن کے لیے اور سورج گرہن کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کس ٹائم ہوگا کبھی بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے سورج نکلنے کے وقت ایسا ہو سکتا ہے دوپہر میں سورج بالکل جو ہے کھڑا ہوتا ہے سر پر اس وقت یعنی زوال کے وقت ہو سکتا ہے سورج ڈوبنے کے وقت ہو سکتا ہے چاند کا بھی کوئی وقت نہیں ہاں کہ مغرب بعد ہو سکتا ہے ایشا کے بعد ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے تو اس میں ان اوقات کا خیال نہیں کیا جائے گا کہ جن اوقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ عصر کے بعد جو ہے اگر سورج گرہن ہو گیا تو عصر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا تو نہیں پڑھیں گے یا زوال کے وقت یا سورج ڈوبنے کے وقت یا نکلنے کے وقت یعنی ممنوع اوقات میں ہاں, بھی اگر سورج گرہن چاند گرہن ہو جائے تو ان اوقات میں بھی نماز پڑھی جائے گی یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے کیوں کیونکہ یہ اسپیشل حالت ہے خاص صورت حال ہے خاص صورت حال ہے ہاں؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی اس کے لیے وہ ممنوع جو اوقات ہے وہ خاص عام نفلی نمازوں کے لیے ہے ان میں بھی جو ہے خاص نمازیں ان میں آدمی پڑھ سکتا ہے کسی کی فرض نماز چھوٹی ہوئی ہے وہ پڑھ سکتا ہے سر کے بعد اور فجر کے بعد جیس میں وہ تو اس, اس میں اس میں اور شریعت کی باتوں میں کوئی خلاف اختلاف نہیں ہے کیونکہ وہ سائنس آج کل ٹیکنالوجی اور سائنس کے ذریعے سے مشینوں کے ذریعے سے پتا لگا لیتے ہیں اس طرح کہ ہاں بھائی آ, جو ہے سورج اور زمین کے بیچ میں چاند آتا ہے نا شاید جی, جی چاند حائل ہو جاتا ہے تو اس کی سورت کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی ہے یہ تو سائنسی اعتبار سے پتہ لگا لیتے ہیں لیکن اب اس میں لوگ یہ پتہ لگانے کی وجہ سے لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے آ, جبکہ, جبکہ جو ہے اگر وہ اس طرح سے فکس کر دیتے ہیں بتا دیتے ہیں تو وہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے ہاں یہ نہیں کہا جائے گا ان کے پاس غائب قائم ہے کل مشین مشی... مشی... مشی... کا زمانہ ہے مشین کے ذریعے سے وہ پتہ لگا لیتے ہیں ایک تو تم... ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے آہ... کیا کہنے جا رہا تھا بسم اللہ سورج کے طلوع اور غروب کا بھی وقت کیا جاتا ہے تو چاند گران اور سورج گرن دونوں کی نماز ہاں سوال ہے بھائی کا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کا طریقہ کیا ایک ہے یا مختلف ہے جی ایک ہی ہے مختلف نہیں ہے ہاں اور دو رکعت پڑھیں گے ہر رکعت میں دو رکو پڑھیں گے لمبی قرآد کی جائے گی ہوں پلاسے دعا کریں گے جی ابن عباس ندی اللہ تعالیٰ عنہما قال ما حبت محبت الا اللہ جسنبی صلی اللہ علیہ وسلم على اللہ وقال اللہم جعلها ولا تجعلها عذابا روشہ الشافعی والطبرانی یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے عبد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما کی روایت ہے کہ جب کبھی تیز ہوا چلتی تھی آدھی تیز ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گھٹنے کے بل بیٹھ جاتے تھے گھٹنا ٹیک کر کے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس ہوا کو جو ہے رحمت بنا اس کو ہمارے لیے عذاب نہ بنا کیونکہ بعض قوموں کو ہوا کے ذریعے سے تیز ہوا کے ذریعے سے عذاب دیا گیا تھا کون سی قوم ہے جس کو قوم عاد کو حود علیہ السلام کی امت کو نافرمانوں فرمانوں کو ہاں تیز سخت ہوا کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا گیا تھا علیہم سب ایام سات دن اور آٹھ, سات راتیں اور آٹھ دن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ اس ہوا کو تیز آندھی تیز ہوا کو مسلط کر دیا تھا ہاں جس نے ان کو بالکل ہاں ایسے اٹھا کر کے پٹخ دیا اور ایسے ان کو جو ہے ہلاک کیا کہ جیسے کھجور کے تنے جو ہے اکھڑ کر کے منہ کے بل پڑے ہوں اسی طرح سے یہ ان کا حال ہو گیا تھا ہاں خصو فت قومیا سرا کان نخل الخاویہ یہ سور حاقہ کے اندر بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منظر کشی کی ہے کہ کیسے ہو گئے تھے وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی اگر کیا کہتے ہیں بادل بہت زیادہ گھنے بادل آ جاتے تھے یا اس طرح سے تیز ہوا چلتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا دوسری حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت حالت بدل جاتی تھی اور اللہ سے دعا کرنے لگتے تھے کیونکہ بعض قوموں کو یہ بادل سے کے ذریعے سے کس قوم کو ہلاک کیا گیا انہوں نے سمجھا کہ بدلی چھائی ہوئی ہے بادل آئے ہوئے ہیں بارش ہوگی انت ان آئی یہ دوسری آتے قوم شعیب شعیب علیہ السلاۃ السلام کی قوم کو اس طرح سے ہلاک کیا گیا تھا جس کا ذکر سورہ احقاف کے اندر ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ بارش ہونے والی ہے قالوا ہادا آر ممطرنا ممتر ہادا آر دم ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو بدلی ہے یہ ہاں ابھی جو ہے ہم کو بارش برسائے گی بارش نازل ہوگی ہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا بل ہوا مستل تم عذاب یہ اللہ کا وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی طلب کر رہے تھے انبیاء سے ارے ڈرا رہے ہو لے آؤ لے جلدی سے عذاب کیا دھمکی دے رہے ہو دیکھ لیں امبی ہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہا, تم نے عذاب طلب کیا تھا یہ آ گیا ہے جس کے اندر سخت ہوا ہے اور آزاد ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات میں جو ہے ڈر جایا کرتے تھے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے وَعنه اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کی زلزلتن سترکات و ارب اسدات وقالحاقہ سلاۃ الیات روا البحقی و زکر شافعی اللہ علی ابن ابی طالب ردی اللہ تعالیٰ عنہ آخری اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابنباصرہ تعالیٰ عنما ہی شروع ہے اور یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زلزلے میں دو رکعت نماز پڑھی چھ رکو اس میں دو رکعت میں چھ رکو کیے یعنی ہر رکعت میں تین رکو تو زلزلے کے وقت اس طرح کے جھٹکے کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی ہے اور آپ نے فرمایا آگے کہ وقال حاقدہ سلات العیات کہ اس طرح سے اللہ کی جب اس طرح کی نشانیاں آئیں زلزلے آئیں جھٹکے آئیں تو اس طرح کی نماز پڑھنا چاہیے ظاہر سی بات ہے ایک عام حدیث ہے عام حدیث سے میں آپ کو بتاؤں جس میں جس سے آپ کو استدلال کر سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کی اللہ کے عذاب کی اس طرح کی کیفیت ہو تو آدمی کو نماز کے لیے بھاگنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمائے ادا حضب امر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا تو نماز کی طرف بھاگتے تھے تو اس طرح کی اگر پریشانی اور اس طرح کا عذاب اللہ کا سخت آئے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ سے نماز بڑی اہم چیز ہے نماز اور دیگر کیا کہتے ہیں صدقہ و خیرات آدمی کو کرنا چاہیے یہ حدیثیں مکمل ہو گئی اور یہ باب ختم ہو گیا اس تعلق سے اگر کسی کو سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں جی یہ حدیث, حدیث, جی so <tareosas> حدیث کی تخریج ہوئی ہے حدیث تخریج ہوئی حدیث صحیح ہے جی حدیث کی اسماعت صحیح ہے حدیث صحیح ہے بحقی کے اندر یہ روایت ہے موجود اب اصل میں کیا کہتے ہیں زلزلہ آتا ہے بہت مختصر سا زلزلہ ہوتا ہے اور زلزلے کے بعد آدمی ہاں کی حالت خراب ہوتی ہے تو جو ہے اس لیے جو ہے کچھ اس طرح کی لیکن جو ہے شاہ ریہان نے جو ہے اس کو صحیح کہا ہے جی دیکھیے شیخ نے سفیر رحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے فوائد اور مسائل میں کس حدیث سے معلوم ہوا کہ ناگہانی حادثے اور عارضی و سماوی مصیبت کے نزول کی صورت میں یعنی آسمانی آفت ہو یا زمینی کو اس طرح کی مصیبت ہو پریشانی ہو کی صورت میں فیل فور نماز پڑھنی چاہیے فیل فور آدمی کو نماز پڑھنی چاہیے اور بہتر ہے کہ جماعت سے نماز ادا کی جائے اسے سلاط العیات کہتے ہیں محمد صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم